السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ رب اللہ لا وحده لا شريك لا. ان محمد عبده اللہ وصحب وبا عام مسلمانوں کے لیے اہم اسباق جو علامہ مفتی شیخ نواز رحمتہ اللہ علیہ کی مختصر تصلیف ہے اس کی شرح آپ لوگوں کے سامنے ہر بدھ کو آپ کی اس مسجد میں عشا کے بعد کی جاتی ہے اس سے پہلے شیخ نے شروع میں عقید توحید توحید کی قسمیں اسلام کے ارکان ایمان کے ارکان اور اس کے بعد طہارت کے مسائل اور پھر وضو کے تعلق سے بہت ساری باتیں انہوں نے بیان کی اور تمام باتوں کی شرح آپ کے سامنے کی گئی آج سے حسن اخلاق کی اہمیت کیا ہے دین اسلام میں اور چند حسن اخلاق یا اخلاق حسنا جو انہوں نے اس کتاب کے اندر بیان کیا ہے انشاءاللہ اللہ وقت پر ان تمام چیزوں کی مختصر شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جائے گی شیخ فرماتے ہیں کہ الدرس الخامس اشر پندرہواں درس یہ کتاب کے لحاظ سے اور ہمارے لحاظ سے تو آج اکتالیسواں درس ہے یہ کتاب کے لحاظ سے پینتالیسواں پائتال درس یہ درس اور ہمارے لحاظ سے کیونکہ شرح میں طاہر بات وقت لگتا ہے تو شرح زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ پندرہواں درس ہے شیخ کے لحاظ سے فرماتے ہیں التحلی بالاخلاق المشرو عل مسلمین کہ وہ اخلاق جو مشروع ہیں دین اسلام کے اندر ان تمام اچھے اخلاق سے ایک مسلمان کا آراستہ ہونا یا ایک مسلمان کے اندر وہ تمام اچھے اخلاق کا پایا جانا یہ بھی بہت ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے کہ اس نے اخلاق کا کر ہو اس کے اندر اچھے اخلاق پائے جائیں برے اخلاق سے اجتناب ہو کیونکہ اس نے اخلاق کی دین اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے دنیا عام طور پر اس شخص کو خوبصورت سمجھتی ہے جس کے ہاتھ پاؤں خوبصورت ہو آنکھ خوبصورت ہو چہرہ خوبصورت ہو لیکن اسلام کی نظر میں خوبصورت وہ ہے جس کے اخلاق خوبصورت ہوں جس کا دل خوبصورت ہو جس کے دل میں ایمان ہو اللہ پر اس کے نبی پر دلوں کے اندر اس کے کفر نہ ہو نفاق نہ ہو اس کا دل پاک و صاف ہو حسد سے بخ سے عداوت سے ایسا انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں خوبصورت ہے اور انسان کامیاب ہوتا ہے دنیا کی خوبصورتی دنیا میں رہ جائے گی انسان کتنا بھی خوبصورت ہو مرد ہی عورت پینتالیس پچاس سال تک اس کی خوبصورتی رہتی ہے اس کے بعد خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ خوبصورتی دین کی اخلاق کی اور ایمان کی عقیدے کی اعمال کی یہ خوبصورتی انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جو بھی انسان قلب سلیم لے کر کے آئے گا وہ انسان کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا وہ انسان قیامت کے دن کامیاب ہوگا قلب سلیم کیا ہے اس کا دل صحیح سالم ہو اس کے دل میں عداوت نہ ہو بغض نہ ہو کفر اور نفاق نہ ہو اس کے دل میں حسد نہ ہو کسی کی تاخیر نہ کرتا ہو کسی سے نفرت نہ کرتا ہو اس کا دل پاک و صاف ہو اس کا دل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے معمور ہو آخرت کی فکر ہو اس کے دل کے اندر ایسے انسان کو قلب سلیم والا کہا جاتا ہے تو اصل خوبصورتی کپڑے کی نہیں ہے نہ انسان کے چمڑے کی ہے انسان کثری زیور اس کا حسن اخلاق ہوتا ہے حسن اخلاق کے ذریعے سے انسان دلوں کو فتح کر سکتا ہے تلوار کے ذریعے سے آپ ملکوں کو فتح کر سکتے ہیں دلوں کو نہیں لیکن حسن اخلاق سے انسان دلوں کو فتح کر سکتا ہے آپ دیکھیے اسلام کے نشر و شاعت کا ایک بڑا سبب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کا حسن اخلاق تھا کیا آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اللہ رب الامین اپنے نبی کی بار فما ان کا نظیم آپ بہت اونچے اخلاق پر فائز ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کا جہاں مقصد توحید کی نشر و شاعت قفر اور شرک کا خاتمہ تھا وہیں آپ کی بےشت کا مقصد مکارم میں اخلاق کی تکمیل بھی تھا اس نے اخلاق کو لوگوں میں عام کرنا اس نے اخلاق لوگوں میں پھیلانا اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا اللہ کرسول صلی اللہ رسم الدیث ہے وہ اس طلعت میما مکاریم الاخلاق میری بےشت اس لیے بھی ہوئی ہے کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں اچھے اخلاق کی طرف لوگوں کو دعوت دوں اس نے اخلاق سے دعوتیں اور رنشیں پگھل جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں جس طریقے سے دھوپ برف کو پگھلا دیتی ہے اسی طریقے سے انسان اگر حسن اخلاق سے کسی کے ساتھ پیش آتا ہے تو اگر اس کا دشمن ہے تو اس کا جانی دوست بن جاتا ہے مکہ کے مشرقین کا ہی حال تھا ہماربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے لیکن آپ نے اس نے اخلاق سے اس طریقے سے ان کو فتح کر لیا کہ وہی آپ کے جانی دوست ہو گئے آپ کی جان کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے لگے وہی جو پہلے آپ کی جان کے دشمن تھے تو انسان اس نے اخلاق کے ذریعے سے دلوں کو فتح کر سکتا ہے دلوں پر کنٹرول حاصل کر سکتا ہے تو اس نے اخلاق کی دین اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے انسان کے اندر جو صفات ہوتی ہیں دو طرح کی ہی ہوتی ہیں کچھ صفات ایسی ہیں جس کو انسان نہیں بدل سکتا ہے انسان کالا پیدا ہوا گورا نہیں ہو سکتا ہے وہ انسان کا قد چھوٹا ہے اپنے قد کو بڑا نہیں کر سکتا انسان جس خاندان میں پیدا ہوا ہے اس خاندان کو بدل نہیں سکتا اپنے ماں باپ کو نہیں بدل سکتا انسان جہاں پیدا ہوا اس کے ماں باپ وہی رہیں گے ان کو بدل نہیں سکتا انسان کی تخلیق میں انسان کی مرضی شامل نہیں ہوتی ہے کہ انسان جہاں چاہتا وہاں پیدا ہو ایسا نہیں ہوتا اللہ اربامن جس کو جہاں چاہتا ہے اس خاندان میں اس ملک میں اس کو پیدا کرتا ہے اور اللہ اربامین اس کو جو شکل دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ شکل عطا کرتا ہے انسان اس کو بدل نہیں سکتا ہے یہ صفات کہلاتے خلقی پیدائشی صفات جس کو انسان بدل نہیں سکتا ہے کچھ صفات ایسی ہوتی جس کو خلقی کہا جاتا ہے کسبی جنہیں انسان بدل سکتا ہے انسان علم سے تجربے سے اچھے لوگوں کے ساتھ رہ کر کے اپنے اخلاق کو بدل سکتا ہے اس لیے ہمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی اس نے اخلاق کی یہ اچھی صحبت کی کس کے ساتھ دو عطر بیچنے والا ہے کہ انسان اگر عطر بیچنے والے سے دوستی رکھے گا تو اس سے خوشبو سے ملے گی جب تک اس کے پاس رہے گا اس کا دل و دماغ معطر رہے گا لیکن بری دوستی کی مثال آپ نے لوہار سے دی ہے کہ آپ اگر لوہار سے دوستی رکھتے ہیں اس کے بٹی کے پاس جائیں گے تو اس کی بھٹی آپ کے آنکھ کو بھی دھواں پہنچائے گی آپ کے کپڑے کو جلا سکتی ہے آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے جب تک آپ وہاں رہیں گے آپ کو گرمی کا احساس ہوگا اس کے ذرات اور آگ کی لو یہ آپ کے کپڑے کو جلا سکتی ہے بہت سارے اس کے نقصانات ہیں تو ایسی بری دوستی کی مثال ہوتی ہے تو انسان اچھے لوگوں کے ساتھ رہ کر اپنے اخلاق کو بنا سکتا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے ان العلم علم بالتعلم علم ولم بتلم علم سیکھنے سے آتا ہے علم حاصل کریں گے تو علم پیدا ہوگا کوئی انسان اپنے ماں باپ کے پیڑ سے عالم بن کر کے پیدا نہیں ہوتا ہے انسان پیدا ہوتا اسے کسی چیز کا علم نہیں رہتا ہے. اسے بات کرنا بھی نہیں آتا ہے. جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے انسان علم حاصل کرتا تو اللہ تعالیٰ اسے علم دیتا ہے تو علم سیکھنے سے علم آتا ہے بردباری بردباری کرنے سے آتی ہے آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو بردبار لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں اخلاق مند ہیں صبر والے ہیں برداشت والے حکمت والے ہیں ان کی زندگی میں بردواری ہے آپ ان کے ساتھ رہیں گے تو چیز آپ کو بھی ملے گی آپ ان سے سیکھیں گے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ بدلتا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے تو انسان اگر اچھے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو اچھے اخلاق سیکھے گا برے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو برائی سیکھے گا وہ تو یہ اخلاق انسان بدل سکتا ہے اس لیے ان کا مواخذہ ہوگا اللہ تعالی کے یہاں یہ معیار ہے اللہ تعالی کے یہاں پیدائشی صفات معیار نہیں ہیں کوئی کالا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ نہیں معیار ہے کہ وہ کالا ہے تو اللہ کے برا ہو ہستے بلال کالے تھے رضی اللہ تعالیٰ نے لیکن جنت کے بالا خانوں میں تو اللہ تعالی کے معیار اخلاق ہے طغا ہے اللہ تعالی کے معیار خوبصورتی دنیا کی نہیں ہے خاندان نہیں ہے کیا فلاں خاندان میں پیدا ہوگے آپ بہت خوبصورت ہیں لمبے تڑنگے ہیں اور آپ کے پاس مال ہے دولت ہے، اللہ تعالیٰ کیا میار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کیا میار تقویٰ ہے انسان دنیا کا بد صورت ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے سب سے اونچا مقام اس کو مل سکتا ہے اگر اس کے پاس اخلاق ہے اعمال ہے ایمان ہے عبادتیں ہیں یہ ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سب سے معزد انسان ان ناکرم کم انخوا کم اللہ تعالیٰ کی نزدیک تم میں سے زیادہ معذد انسان ہوا ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار تو یہ چیزیں معیار نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں خاندان قبیلہ ملک شہر خوبصورتی بسورتی نہیں معیار ہے یہ کیونکہ اس میں انسان کا عمل دخل نہیں ہے انسان کے اختیار میں نہیں یہ ساری چیزیں اس لیے معیار نہیں ہے آپ کے اختیار میں ہمارے اختیار میں کیا ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو صحیح کر سکتے ہیں اپنے اخلاق کو بگاڑ بھی سکتے ہیں اگر انسان برے لوگوں کے ساتھ رہے گا اخلاق بگڑ جائے گا اچھے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو اچھے اخلاق اس کے اندر پیدا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہ یہ میں یار ہے تقواف پرہزگاری دینداری یہ اللہ ابامین کا دیکھ، اللہ ابامن ہمارے مال کو ہماری خوبصورتی کو ہمارے خاندان کو نہیں دیکھتا ہے ابو الحب ہمارے نبی کے خاندان کا تھا ہمارے نبی کا کچھ فائدہ ہوا کچھ فائدہ نہیں ہوا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے کا لوٹے غلام تھے زید بین حارثہ غلام تھے رضی اللہ اجمعین لیکن اللہ تعالیٰ کی ہاں ان کا جو مقام تھا ابو لہب کا اور ان لوگوں کا جو مکہ کے سردار تھے ایمان نہیں لائے ان کا کوئی مقام نہیں تھا اگر ان کا خاندان اونچا تھا قریش خاندان کے تھے نبی کے خاندان سے تھے لیکن نبی کے خاندان ہونے سے کوئی انسان اونچا نہیں ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ نبی کے ایمان پر نہ ہو نبی کے اخلاق پر نہ ہو نور علیہ السلام کی بیوی ان کا بیٹا کیا ان کا ہوگا آپ دیکھے اللہ اب اللہ نے قرآن کے اندر نور علیہ السّلام کی بیوی اور لط علیہ السلام کی بیوی کی مثال کافی کی دی ہے اور فرعون کی بیوی فرعون اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا لیکن اس کی بیوی جو تھی آسیہ ارض علیہ وہ ایمان والی تھیں اللہی نے اس کی بیوی کو علیہ ایمان کی مثال دیا ہے فرعون رب کہا کرتا تھا اپنے آپ کو اللہ پر ایمان نہیں اپنے آپ کو رب کہتا تھا اتنا جابر اتنا سرکش اتنا باغی انسان کہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا وہ اس کی بیوی بی کو اللہ ارب العامن نے اہل ایمان کے لیے مثال قرار دیا ہے آسیہ علیہ السلام کو حستے ابراہیم علیہ السلام ہے ان کے والد آزر بدھ بنانے والے تھے بدھ بیچنے والے تھے بتوں کے سوداگر تھے بیٹا نبی ہے بیٹا نبی ہے پانچ نبیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے ازم رسولوں میں سے ہست ابراہیم علیہ السلام السلام لیکن باپ کیا ہے کافر ہے مشرک ہے نہ صرف کافل مشرق ہے بلکہ بت بناتا بھی ہے اور بتوں کو بیچتا بھی ہے اسٹاک کے ساتھ اور اس کو جو ہے اس کا وپاری ہے وہ یہ کام کرتا ہے لیکن بیٹا نبی ہے رسول ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سب معیار نہیں ہے نہ خاندان نہ مال نہ دولت نہ خوبصورتی نہ ملک نہ شہر یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معیار نہیں ہو سکتا انسان مکہ میں پیدا ہو لیکن اس کے پاس ایمان اور عقیدہ نہیں ہے وہ انسان جہنم کے اندر چلا جائے ایک انسان کسی غیر مسلم ملک میں پیدا ہوتا ہے کفر اور شرک والے ملک میں رہتا ہے لیکن ایمان والا ہے عقیدے والا ہے اخلاق ہے اعمال اس کے پاس ہیں اچھے اخلاق اس کے پاس ہے جنت کا حقدار ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے سمعیار نہیں کیوں کہ اس میں انسان کا اختیار نہیں ہے انسان اپنی مرضی سے جہاں چاہتا ہے وہاں نہیں پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا اس کو پیدا کرتا تو اس کو انسان دور نہیں کر سکتا لیکن دیگر چیزیں جو قصبی شفات ہیں انسان اسے کما سکتا ہے محنت کے ذریعے سے تجربے سے علم کے ذریعے سے عمر بڑھتے بڑھتے لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے حاصل کر سکتا ہے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے یہاں بعض پرش ہوں گی ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب ہوگا تو اخلاق ہی اسلام کے اندر بہت بڑی اہمیت ہے حسن اخلاق بڑے بڑے ملکوں کو فتح کر لیا گیا صرف حسن اخلاق کی بنیاد پر محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ نے سترہ سال کی عمر میں ہندوستان کو فتح کیا سندھ کو جب وہ واپس ہونے لگے تو وہاں کے لوگ رونے لگے کہا ہمیں چھوڑ کر کہ ہمیں ہاں. اور ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر کہ پورے کے, پورے سندھ کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا انڈونیشیا ایک تاجر کی وجہ سے فتح ہوا ایک عربی تاجر وہاں گیا تجارت کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا اچھے اخلاق سے پیش آیا اس کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے لوگ اسلام قبول کرنے لگے تو اس طریقے سے حسن اخلاق سے انسان ملکوں کو دلوں کو فتح کر سکتا ہے تو اسلام کی نشر و شاعت میں بڑا اہم ذریعہ حسن اخلاق رہا ہے کہ حسن اخلاق کے ذریعے سے انسان جو ہے دلوں کو فتح کر سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے کتنا اونچا اخلاق آپ کا تھا آپ سے بڑا حسن اخلاق والا نہ دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہے نہ کوئی پیدا ہو سکتا ہے ان کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر کے مکہ کو آپ نے فتح کیا وہی مکہ والے جنہوں نے آپ کو مکہ رہنے میں یعنی مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا آپ کی جان کے دشمن ہو گئے جب تک اللہ نے آپ کو نبی نہیں بنایا تھا آپ کو صادق سادی امین کہتے تھے لیکن نبی بننے کے بعد وہی آپ کے دشمن ہو گئے اور اتنا ستایا آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو کہ مکہ چھوڑنے پر آپ کو مجبور ہونا پڑا لیکن جب آپ نے مکہ فتح کیا تو کیا کیا کیا آپ نے کسی سے انتقام لیا کیا آپ نے کسی سے جو ہے بدلا لیا نہیں کہا اللہ تصیب علیکم علیہ چاہو تم سب کے سب آزاد ہو کسی کا کسی کی بات کچھ نہیں ہوگی سب کو آپ نے چھوڑ دیا کسی سے آپ نے بدا نہیں لیا آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر کے جوگ, در جوگ پورے کے پورے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے مکہ والے مسلمان ہو گئے سارے کے سارے آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر کے تو آپ کا حسن اخلاق تھا یہ تو حسن اخلاق بہت عظیم نعمت ہے بہت بڑی فضیلت اس کی حدیثوں کے اندر اور دین اسلام کے اندر اس کی بہت زیادہ فضیلت اور اس کی اہمیت عادیسی وغیرہ کے اندر آئی ہوئی ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اقیامت کے دن سب سے زیادہ انسان کے میزان میں کون سی زیادہ وزنی چیز ہوگی تو آپ نے کہا کہ حسن اخلاق انسان کے ترازو میں جب انسان کے اعمال کو تولا جائے گا تو سب سے زیادہ جو چیز وزنی ہوگی انسان کا حسن اخلاق ہوگا اللہ کے سول صلی اللہ علیہ اکب المان امر ایمان, ایمان اخلاق کامل ایمان والے وہ ہیں جو اچھے اخلاق والے ہیں اگر انسان کا ایمان کامل ہے تو اس کا اخلاق بھی کامل اور اچھا ہوگا اگر انسان بدخلق ہے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے ظلم کرتا ہے خیانت کرتا ہے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا کامل یہ جڑ ہے جیسے درخت ہوتا ہے اور درخت کی جگہ مضبوط ہے تو اس کی شاخیں بھی مضبوط ہوتی ہیں اگر درخت کی جڑ کمزور ہو جائے تو شاخیں سوکھ جاتی ہیں کمزوری ہی رہ جاتی ہیں مضبوط نہیں ہو سکتی اس انسان اگر اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں سے نہیں پیش آتا ہے تو اس کے اندر ایمان کی کمی ہے ایک معیار ہے کسی کے ایمان جانچنے کا کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا ایمان کتنا اللہ پر کتنا پختہ ہمارا ایمان ایمان کا کیا مقام اور درجہ ہمارے نزدیک اس کا ایک آسان نسخہ ہمارے پاس ہے کہ آپ نے اخلاق دیکھ لیجیے کہ آپ کا اخلاق لوگوں کے ساتھ کیسا ہے کیسے آپ لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں وعدہ پورا کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں وعدہ خلافی کرتے ہیں کچھ بات ہو جائے جھگڑا ہو جائے گالی گلوس پکنا شروع کر دیتے ہیں امانت میں خیانت کرتے ہیں غصہ کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں لوگوں کے بارے میں قیمتیں کرتے ہیں کیا آپ کا اخلاق لوگوں کے ساتھ اگر آپ کا اخلاق اگر اگر آپ کا ایمان کامل ہے تو یہ ساری خامیاں برائیاں آپ کی زندگی کے اندر نہیں ہوں گی تو ایک معیار ہے ہمارے پاس ایک کی سوٹی ہے ہر انسان اپنے ایمان کو جان سکتا ہے اللہ کا سلفا ایمان اور اخلاق کامل ایمان والے جو ہیں وہی اچھے اخلاق والے ہیں اچھا اخلاق کامل ایمان کی دلیل برے اخلاق ایمان میں کمی کی دلیل ہے ایمان کم ہے تب انسان لوگوں کے ساتھ برے اخلاق سے پیش آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سب سے اچھے بندے ہوئے ہیں جو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے میں جنت کے اونچے میں دماغ لیتا ہوں جس آدمی کے اخلاق اچھے ہوں اناضی علیہ حسن خلقو. میں ایسے شخص کے لیے جنت کے بالا خانوں میں اوپر محل کی گارنٹی لیتا ہوں جماعت رہتا ہوں جس آدمی کے اخلاق اچھے ہوں گے تو حسن اخلاق سے انسان جنت ملتی ہے جنت داخلے کا ذریعہ ہے لوگوں کے ساتھ اس نے اخلاق سے پیش آنا اس طریقے سے انسان اپنے حسن اخلاق سے ایک ایسا انسان جو روزے دار ہے قیام اللیل کرتا ہے اس کے اجر کو پا لیتا ہے روزے دار اور قیام العل سمرادی ہے کہ جو نفی روزہ نہ جو رمضان کا روزہ سب پر فرض ہے سب کو کرنا روزہ رکھنا بالغ ہے عقل ہے مقیم ہے اس کے پاس کوئی عزر نہیں ہے اس آدمی کو روزہ رکھنا ہے. یہاں روزے دار کی بھی مراد ہوا ہے وہ انسان جو نفری روزہ رکھتا ہے اللہ کے سول صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں ان رج اللہ لئی کو بے حسنِ خلق ہی درجہ تقائم لسائم نہار کہ ایک انسان اپنے حسنِ اخلاق سے اس آدمی کے درجے کو پا لیتا ہے جو دنوں میں روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام الل کرتا ہے اس کے عجر کو اپنے حسنِ اخلاق کے ذریعے سے پا لیتا ہے تو حسن اخلاق یہ بہت زیادہ اہم عبادت ہے ایک حدیث معاف حسن الخلق وہ حسن ال جوار دیارا زادان فر امار حسن اخلاق اور لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش پروسیوں کے ساتھ یہ کیا ہے یہ عمر میں اضافے کا ذریعہ ہے اور ملکوں کی آبادی کا سب ہے اس سے ملک آباد رہتے ہیں اس سے ملک آباد رہتے ہیں لوگوں کے اندر پیار اور محبت قائم رہتی ہے اور انسان کے عمر میں اس سے اضافہ ہوتا ہے اگر انسان لوگوں کے ساتھ اس نے اخلاق سے پیش آتا ہمار نبی کے سامنے دو عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ایک عورت جو نمازوں کی پابند ہے نفری نمازوں کی اور صدقات و خیرات بھی کرتی ہے لیکن پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے اس نے اخلاق سے نہیں پیش آتی ہمار نبی نے فلایا کہ جہنم کے اندر جائے گی اور ایک ایسی عورت کا ذکر کیا گیا جس کے ہاں نفری نمازوں کا اتنا اہتمام نہیں ہے نہفری روزوں کا صدقات و خیرات بھی زیادہ نہیں کرتی لیکن کسی پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی اس نے اخلاق سے پیش آتی ہے تو مربی نے اس کے لیے جنت کی مشارت دی اور کہا اس کے اندر خیر اس کے اندر خیر نہیں ہے تو حسن اخلاق بہت عظیم دولت ہے یہ بہت عظیم نعمت ہے تو حسن اخلاق پورے ملک کی پورے معاشرے کی ضرورت ہے ہر انسان اس کا محتاج ہے اگر آج ہم لوگوں کے ساتھ اس نے اخلاق سے پیش آئیں گے لوگ بھی ہمارے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں گے کوئی انسان بدخلقی سے پیش آتا ہے تو اس کے ساتھ بھی ہم کو حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے ہمارا اسلام اتنی اونچی تعلیم دیتا ہے کہ ایسا نہیں کہ اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ قطار رحمی کرے آپ کے ساتھ برا سلوک کرے آپ اس کے ساتھ برا سلوک کرے ایسا نہیں ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے آپ اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں یہ ایسی تلوار ہے جس میں دھار نہیں ہے لیکن اس کا اثر دھاری دار تلوار سے زیادہ ہوتا ہے انسان کی زندگی پر جو انسان کسی کے ساتھ اچھا اخلاق سے پیش آتا ہے تو اس نے اخلاق کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے اس لیے شیخ نے اس نے اخلاق کا بھی ایک باب یہاں پر قائم کیا اور اس کے تعلق سے انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس نے اخلاق کا پابند ہو کیونکہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس نے اخلاق کے بہت سارے نمونے اور بہت ساری مثالیں انہوں نے بیان کی ہیں ان آنے والے درست میں ان چیزوں کا آپ کے سامنے بیان کریں گے اللہ تعالیٰ دُعا کہ اللہ ابرامین ہمارے اندر حسن اخلاق پیدا فرمائے اللہ ابرآمان محمد خلقی سے بچائے اللہ رب العامین ہمیں لوگوں کا حق ادا کرنے اور اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ اس نے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق دے آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے ہمارا اسلام اتنا عظیم اتنا بلند ہے کہ نہ صرف انسانوں کے ساتھ بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی اس نے اخلاق سے پیشانے کی تعلیم دیتا ہے جانوروں کے ساتھ بھی صرف انسانوں کے ساتھ نہیں جانوروں کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آنے کی تعلیم دیتا ہے. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو مارنے سے ان پر لانت بھیجنے سے جانوروں کو ان کی طاقت سے زیادہ ان کے پیٹھ پر بوجھ لادنے سے اور ان کو خوراک نہ دینے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا حتیٰ کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ضبح کرنے سے بھی منع کیا ہے. کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبہ مت کرو اور جانور کو ذبا کرنے سے پہلے چھری تیز کر لو اور چھری کو جانور کے سامنے مس تیز کرو جانور کے پاس زبان نہیں ہے یعنی بولتا نہیں ہے وہ لیکن احساس رکھتا ہے وہ آپ کے سامنے تیز کریں گے اس کو احساس ہو جائے گا کہ مجھے ذبح کیا, جا, کیا جانے والا اسے آپ دیکھیے جو ہمارے ہاں کے کسائی ہوتے ہیں وہ جانوروں کے ایک دوسرے کے سامنے ذبا کرتے ہیں باندھے رہتے ہیں جو جانور بدھے رہتے ہیں رسیوں میں آپ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھیں گے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اب میری باری آنے والی اس کے بعد سہمے رہتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو رہتے ہیں وہ کہہ نہیں سکتے بےچارے زبان ہے لیکن بولنے کی طاقت نہیں ہے وہ شکایت نہیں کر سکتے لیکن اپنے آنکھ سے شکایت کرتے ہیں اس لیے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحم دل تھے کتنے مہربان تھے آپ صلی اللّہ علیہ وسلم کہ آپ نے اس سے لوگوں کو منع کیا کہا کہ نہیں ایک کے سامنے دوسرے جانور کو ضمامت کرو میں ابن ابنمر رضی اللہ عنہ نے ایک صاحب ایک شخص کو دیکھا کہ جانور کو لٹا کر کے اور اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر کے چھری تیز کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تم اس کو دو بار مار موت دے رہے ہو ایک بار تو ذبح کرو گے تب اور ایک تو ابھی تم اس کو موت دے رہے ہو اس کے سامنے چھری تیز کر رہی جائز نہیں تمہارے لیے اسے اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس طریقے سے کسی جانور کو نشانہ بنانا کہ جانور ہے چڑیا مان لیجیے چھوٹی سی آپ نشانہ سیدھا کر رہے ہیں اور اس چڑیے کو آپ نے کسی دیوار میں یا کسی جگہ آپ نے اس کو باندھ دیا ہے اور دور سے نشانہ لگا رہے ہیں تو یہ بھی ہمارے نے نسے منع فرمایا اسے اس کو تکلیف ہوتی ہے آپ نے اس کو باندھ کر کے رکھا ہے اور دور سے خلیل سے تیر سے یا بندوق کی گولی سے آپ اس کو مار رہے ہیں اس کو تکلیف ہو رہی ہے ہمارے بھی نسب منع فرمایا آپ دیکھیں اسلام کتنا عظیم ہے اسلام کتنا بلند ہے لیکن ہم کتنا نیچے ہو گئے ہیں یہ ساری بلندی یہ سارے عظیم اخلاق آج ہمارے یہاں نہیں پائے جاتے آج انسان ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیسا ہو گیا کو قتل کر دیتا, کو جلا دیتا کو مار ہے اپنے ماں باپ بوڑھے کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ کہیں وراثت کا مسئلہ ہے کا مسئلہ جھگڑا ہے اپنے جو ہے بھائی دیتا ہے اپنے کو قتل کروا دیتا ہے کو قتل دیتی ہے اور شوہر اپنی بیوی دیتا ہے اپنے شوہر کو قتل کر, قتل کر, کر, کر کے کتنے سارے اخبارات کے اندر ایسی جو کہانیاں آتی ہیں کہ بیوی بی نے کسی اور سے مل کر کے شوہر کو خطر کر ڈالا یا شوہر نے بیوی بی کو مار ڈالا بچے کو مار ڈالا فلاں کو مار ڈالا اسلام ان تمام چیزوں سے بری ہے اسلام بہت پاک اور صاف ستھرا اور سچا دین ہے اسلام اس طریقے سے وحشت والا دین نہیں ہے جس سے لوگوں کے اندر وحشت پیدا ہو اسلام بہت صاف ستھرا پیارا سیدھا سادھا اور دل کو موہ لینے والا اسلام یہ دین ہے لیکن آج ہمارے بد اخلاقی نے اور اس طریقے سے ہماری خلقی نے اسلام کو بہت بدنام کر دیا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے حسن اخلاق پیدا کریں برے اخلاق سے دوری اختیار کریں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قیامت کے دن وہی زیادہ آپ کے قریب ہوگا جو اچھے اخلاق والا ہوگا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ بندہ ہوگا جو زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا تو اچھے اخلاق یہ ہمارا زیور ہے یہ اصلی زیور ہے یہ ہمارا اصلی لباس ہے یہ ہمارا اصلی ہماری اصلی پہچان ہے یہ کپڑے اور یہ چہرہ اور اس طریقے سے چیزیں ہماری پہچان نہیں ہیں یہ ہمارا اصلی زیور ہے اسی کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق پیدا فرمایا امین و جزاک ملّہ خیر بینا آلہ و بنا البن محمد ولہ علیہ وسلم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ